والسلام نبی اللہ وعلی نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرت نا خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں ہمارا یہ سلسلہ دنیا بھر میں ہونے والے ان واقعات تو مشتمل ہے جس کو جس کی معلومات سے ہمیں عبرت لینے کا موقع ملتا ہے اور روزمرہ اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں اور اس میں بعض وہ معاملات ہوتے ہیں جو گناہوں بھرے ہوتے ہیں بعض معاملات گناہوں بھرے نہیں ہوتے لیکن ان واقعات کے پیچھے ایک عبرت ہوتی ہے موت کی یاد ہوتی ہے ایک صدمہ ہوتا ہے ایک افسوس ہوتی ہے ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک تصور ہم یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور گویا کہ اس طرح کے بعض واقعات ہمیں ایک اور موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا اور پھر بعض دنیا میں ہونے والے وہ واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے اور لوگوں کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے امپیکٹ پڑتا ہے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ دنیا میں مطلب جو گنا ہوتے ہیں نا ان کے بعض دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر بھی وہ نقصان پہنچتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ان کے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر آ, پیج نمبر آئی مین ایٹ پر امیر رسلت نے ایک روایت نقل کی ہے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے ان لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو نمبر ایک جو قوم کم تولتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے کم تولنا نتیجہ اللہ تعالی انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے نمبر دو جو قوم بد اہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مصرد کر دیتا ہے بد اہدی یعنی وعدہ خلافی کا نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن مسترد کر دینا نمبر تین جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانے کے قطرہ بھی نہ دیا جاتا تو زکوۃ نہ دینے کا نتیجہ بارشوں کا بند ہونا نمبر چار جس قوم فحاشی بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالی ان کو تعاون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور فحاشی اور بے حیائی جب قومیں پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ تعاون کا مرض ہے اس کی تفصیل ہے تعاون جس کو انگلش میں پلگ بھی کہتے ہیں پی ایل اے جی یو ای نمبر پانچ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے تو فیصلے تو ظاہر ہے کہ جو مطلب قرآن اور حدیث میں فقائے کرام نے وہ سزاؤں کا اور حدود کا اور سارا بیان کیا ہوا ہے البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو جو مصیبت پر پریشانی آ سکتی ہیں ان کے متعلق ایک روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے عرض کرنے کا میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جیسی کرنی ویسی بھر نہیں ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھا ملے گا اچھا نظر آئے گا ہم برا کریں گے ہمیں برا ملے گا برا نظر آئے گا ہم مدنی چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف سلسلوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت اپنے مدنی مذاکر و بیان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت برائیوں سے غلط کاموں سے بد اخلاقیوں سے باز آ جائیں پچھلے دنوں بھی امیر علیہ سنت نے کچھ اس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی پہلے آپ کو میں سناتا ہوں امیر علیہ سنت کے وہ مدنی پھول بڑے مختصر اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کا مختصرا ایک مدنی گلدستہ دکھائیے ہائی فائرنگ ہو رہی ہے اوپر سے جا کر سر پہ گری تو اس سے زخمی ہو جائیں گے یہ بھی زخمی بھی ہوتے ہیں اس سے مرتا نہیں ہے آدمی امومن اس سے اوپر سے جو اس پہ پریشر نہیں دیتا وہ گرتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے فائرنگ کے بھی بہت بے آشا فائرنگ کی آواز سے بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے بچے چوک کے جاگ جاتے ہیں تو اس لیے وہ بہت سمجھنے کی بات ہے بہت بہت سمجھنے کی بات ہے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں آج ابھی سے تڑا تڑی ہوگی اور بارہ بجے تو یک دم اور شیتان بول کے اٹھا میں آیا تو یہ لبا کہہ کر اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب وہ دم بازی کرتے آتش بازیاں تو جہاں فائرنگ پر پابندی اور قانون پر عمل ہے نا وہاں آتش بازیاں ہوتی ہیں پائن میں سالے نو کی رات آتش بازی کے باعث دو افراد ہلاک سو زخمی لگانے کی دنیا نہیں میں نئے سال کی آمد پر ہائی فائرنگ دس افراد زخمی آٹھ گرفتار انڈیا میں آتش بازی فائرنگ اور موٹر سائیکل ریسنگ کے واقعات میں آٹھ ہلاک کئی افراد زخمی اللہ, اللہ اللہ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں سمجھتے آخر وہ کون سی ضد ہے وہ کون سا عجیب و غریب قسم کا جذبہ ہے تو اتنی تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے آپ کو امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ بھی دکھایا کہ یہ 31 دسمبر سے پہلے یہ ہمیں بتایا گیا ہمیں سمجھایا گیا کہ ایسا مت کیجیے گا بہت نقصان ہوتا ہے فائرنگوں سے ہوائی فائرنگوں سے آتیش بازیوں سے اس طرح کی موٹر سائیکلوں کے ساتھ ہل گلہ کرنے سے کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے کوئی معذور ہو جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے گرفتار ہو جاتے ہیں کسی کے بچوں کو گولیاں لگتی ہیں کوئی جل کر مطلب کہ وہ راہ کا ڈھیر بن جاتے ہیں عقل نہیں کرتی کہ آخر اتنا سمجھانے اور اتنا ڈرانے اور اتنا دکھانے کے باوجود بھی آخر وہ کون سا جذبہ ہے جو اس طرح آگ میں قدرے پر مجبور کر دیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو ان ماں باپ کی بھی سمجھ نہیں آتی جو روکنے کے باوجود روکتے نہیں ہیں روک سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں منا سکتے ہیں آپ بولو کہ بالکل وہ گیٹ پر پہنچ جاتا ہے پھر ہم مناتے ہیں شروع سے سمجھائیے شروع سے بتائیے شروع سے ان کا ذہن بنائیے ظاہر جب بچہ زخمی ہو کر گولی کھا کر اگر چلا جائے گا ہسپتال کے اندر تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو بے ہوش ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا راہ کون سا آپریشن کون سا ڈاکٹر کون سے ایمرجنسی کون سا سائرن کچھ نہیں پتا ہوتا بے ہوش ہوتا ہے وہ ہوش میں آتے ہیں اس وقت اس کے ماں باپ اگر آتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں ان کے گھر والوں کے اگر اڑتے ہیں تو اس کو ہوش نہیں ہوتا اپنی خیریت بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچائیں یہ بے حیائی اور خواہشی کے جو انداز ہم آپ کو مدنی چینل پر دکھانے جیسی جو انداز دکھاتے ہیں اس نے نہیں دکھ اس کو دیکھیں تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں وہاں پر لوگ مرد اور عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جب یہ وقت شروع ہوگا جب یہ آتیش بازی ہوگی کس چنگاری سے میں جل جاؤں گا کس چنگاری سے لوگ جل جائیں گے کس فائرنگ سے مجھے گولی لگے گی میرے کسی بھائی کو گولی لگے گی اڑ کر کسی کو گولی لگے گی اور وہ زخمی ہو سکتا ہے موت بھی واقعی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا دکھانے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر دیگر خوشیوں کے موقع پر آپ پلیز اپنے یہاں ان چیزوں پر پابندی لگائیں میری مدنی التجا ہے ہاتھ جوڑ کر التجا کروں آپ سے تو ہاتھ جو کر التجا کرتا ہوں کون سے میرے پیسوں سے فائرنگ کرو گے کون سے میرے پیسوں سے بات شازی کرو گے بھائی کون سے میرے جیب سے پیسے نکل رہے میں تو, تو آپ کا بچہ جب زخمی ہوگا تو مجھے خدمہ ہو رہا ہے میں تو مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہمدردی کر سکتا ہوں کرتا ہوں مسلمانوں سے ہمدردی کے جو جملے میری زبان سے نکل سکتے ہیں میں نکالتا ہوں ہمارے ایک عزیز تھے جاننے پہچانے والے عزیز رشتے دار تو نہیں, جان پہچان والے ان کا بچہ یہ اپنے بچے کو لے کر شادی میں آئے بیرون ملک سے اور شادی کی تقریب تھی اس میں وہی فائرنگ ہوئی بچے کو گولی لگی اور ان کا بچہ چھوٹا بچہ تھا آٹھ نو دس سال کا ہوگا انتقال کر گیا میں گیا تھا ان کی تعزیت کے لیے بڑے مطلب کہ وہ جذبات دیکھنے جیسے تھے ان کے وہ کہتے میں یوں بناؤں گا میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا میں یہ کروں گا اور فائرنگیں نہیں ہونی چاہیے تھا جس کا بیٹا گیا اس کو احساس ہوا نا تیاری بیٹا چلا گیا اور وہ واپس تو آنے سے رہا اور وہ شادی کی ایک تقریب تھی جو کہ ایک غم کا ایک وہ سلسلہ شروع ہو گیا دکھ کا سلسلہ بچہ انتقال کر جائے باہر سے آیا تھا اور شادی نپٹا کر اس کو واپس جانا تھا انہیں کیا پتا تھا کہ میرے بچے کی موت یوں دعوتوں شادیوں میں لکھی ہم سوچے اس طرح کی جو دعوتیں آپ لوگ کرتے ہیں جو دعوتوں میں جاتے ہیں آپ دیکھیے وہ دعوت میں کیا ہو رہا ہے فائرنگ ہو رہی ہے کو گولی لگ سکتی ہے اور وہاں کا ماحول جس طرح یہ فائرنگ ہے اس طرح کا جہاں ماحول ہوتا ہے نا آتیش بازی فائرنگ گانے باجے موسیقی ہلّا گلہ عموماً دیکھیں میں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں کہ عموماً وہاں پر آ... سننا تو بڑا ماحول نہیں ہوتا عموماً کہہ رہا ہوں ہر کوئی ناراض نہ ہو میرے سے اور کیوں ناراض ہو گیا آپ میں مطلب معاشرے کی اصلاح کی تو بات کر رہا ہوتا ہوں ایک درستی کی تو بات کر رہا ہوتا ہوں اگر بالفل آپ انوالو ہیں آپ کے یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صحیح تو نہیں نہ کر رہے کچھ کون عقل مند آدمی کہے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں کون سمجھدار آدمی کہے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے تبھی تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کیا نہیں ہوا آپ تو کرنے جا رہے ہو نا جس طرح ہم نے ڈوبتے ہوئے واقعات آپ کو بتایا کہ جو ساحل پر یا دریاؤں پر آبشاروں پر جو نہنے کے لیے یا آپ تفریح اور پکنک کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا نا مدری چینل کو کی پانی لے کر چلا گیا دوست کے دوست ڈوب گئے سب ڈوب گئے آپ کے ہمیشہ کچھ نہیں ہوگا یہ, یہی تو ذہن بدلنے کی ہم مسلسل اپنے سلسلے کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اب, ہو سکتا ہے کہ موتی آپ کو وہاں لے کے جا رہی ہو تو اب آپ پھر ایک اعتراض کریں گے یا جب موتی لے کر جانی ہے تو پھر کون روک سکتا ہے لیکن ہم اچھی تمنا تو کریں اچھا ذہن تو رکھیں اور ان جگہ سے خود کو بچانے کی کوشش تو کرے جہاں پر بری موت واقعی ہو سکتی ہے ایک غفلت بھری موت واقعی ہو سکتی ہے میں زخمی ہو سکتا ہوں میں جل سکتا ہوں میں معذور ہو سکتا ہوں میں محتاج ہو سکتا ہوں میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے جذباتی مت ہوئیے یہ پلیز ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے بالکل ٹھنڈے دل سے میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا ہمدرد ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں میں خیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے پیش نظر یہ حدیث ہے خیر الناس میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو بھلا پہنچائے فائدہ پہنچائے تو کیا یہ بھلے اور فائدے کی باتیں نہیں ہیں یہ مناظر دکھا کر آپ کو لو سنی نہیں کر رہے بلکہ یہ مناظر دکھا کر ہم تو آپ کے لیے عبرت کا سامان جمع کر رہے ہیں ہماری پوری ملس بیٹھتی ہے پورا شعبہ بیٹھتا ہے ان تمام مناظر کو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم سب مل کر عبرت حاصل کریں اور اب بچیں میں امید کروں اب مجھے ایس ایم ایس کیجیے میل کیجیے ای این کے ایٹ مدنی چینل ای ان کے عبرت نہ خبریں مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی شاید یہی ہمارا ای میل ایڈریس ہے ذرا ایک بار پھر دکھا دیجیے جی ایڈ کے مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی نہ خبریں ای این کے ایٹ مدنی چینل ڈاٹ اس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں آپ ایس ایم ایس کریں کہ ہم آج کے بعد یہ ہل گلا یا آتیش بازی اور اس طرح کے ماحول سے بچیں گے اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں ایک تقریب کا مجھے وہ منظر ہمارے پاس محفوظ تھا کہ جس میں بڑا مزہ ہلہ گلا ہو رہا تھا اور وہ آگ لگ گئی یعنی وہ غفلت بھرا ایک محفل تھی دنیا کے کسی حصے کا ہمیں دنیا کے بعض حصوں کی اس طرح کی فوٹیجز ملتی ہیں موویز ملتی ہیں اور وہاں کے یہ مناظر ہمیں ملتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مناظر ملیں اور آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ مناظر دکھائیں اور دیکھیں کہ ایسا ہی کو ہلّا گلا آپ کے یہاں ہوا ہوگا ٹھیک ہے بچ گئے لیکن اگر وہ گناہ تھا تو گناہ باقی رہ گیا کیونکہ توبہ نہیں کی ہوگی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور آئندہ ایسا نہ ہو وہ میرے وہ ہمارے سسٹم کے اسلام میں دورہ وہ منظر دکھائیے کہ جہاں وہ بڑا ہلّا ہو رہا تھا اور آگ لگ گئی اور بڑا مطلب کہ عبرتناک وہ بھی ایک منظر تھا تو دکھائیے مدی چینل کے ناظرین کو جارجی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا کہتے ہیں یہ کوئی تفریح تھی یہاں کوئی مطلب کہ ہلا گلہ ہو رہا تھا اور اس طرح کی چیزیں مطلب ہو رہی تھیں اور ہوا ہے پچھلے دنوں میں کسی شہر میں تھا یو کے میں اور وہاں بھی مجھے بتایا کہ ایک شراب خانہ پر ہیلی کاپٹر گر گیا شراب خانے میں لوگ شرابیں پی رہے تھے اور اڑتا ہیلی کاپٹر عموماً یہ ہیلی کاپٹر شہر میں آبادیوں میں یہ گرتے نہیں ہیں لیکن مجھے تو وہ عبرت ہوئی کہ ہر لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے اندر میں گھانے بج رہے ہوں گے اندر میں موسیقی بجریوں رہی اندر میں اور یوں مطلب کہ ہیلی کاپٹر گھیرا اور کئی لوگ مر گئے ہیلی کاپٹر تو ہیلی کاپٹر ہے نا وہ تو تباہ ہو گیا اس کے اندر جو پیسنجر جو بھی لوگ تھے شاید ہی وہ کوئی بچا ہوا ہو لیکن جو اس میں تھے وہ بھی اس میں سے بھی کئی لوگ مر گئے اب آپ دو سوچئے عبرت کے لیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں عبرت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً خوشیوں کے موقع پر عقیقے کا موقع ہو ختنا کا موقع ہو شادی ہو منگنی ہو آ, سگائی ہو مہندی ہو کوئی اس طرح کی جو تقریبیں ہماری عموماً ہوتی ہیں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بعض گھروں میں خوب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو گیا فائرنگ ہو گئی بیٹی پیدا ہو گئی موڈ خراب ہو گیا کیا ہو گیا آپ کو یار تو یہ مطلب کہ اب اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہے تو سوچیے کہ یہ جو ہل گلہ ہو رہا ہے یہ پھر ہلے گلے میں میں نہیں مرنا چاہتا تو ایک اچھی اور ستھری زندگی گزار کر ایک نیکیوں بھرے ماحول میں ایک کاش مجھے موت آئے تو کیا جو کچھ میں ارض کر رہا ہوں آپ اس کو ڈینائی کریں گے نہیں میری سمجھ تک میری بات کو ڈینائی کریں گے سمجھ, سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے مطلب میرے ساتھ اگر اس وقت لاکھوں ناظرین ہے آپ نے ایسی بہت ساری دعوت دیکھی ہوں گے آپ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے کورسیاں اور ٹیبلے جیسے ہمارے عموماً کلچر ہوتا ہے آپ بیٹھے ہو گئے اور خوب باہر آتیش بازی ہوئی ہوگی خود ٹھا ٹھٹا فائرنگ ہوئی ہوگی آپ بھی بیٹھ کر بولتے ہو گیا کہ آب پاگل واگل ہو گئے کھانا وانا کھلاتے ہی نہیں ہے وہ فائرنگوں میں لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی دعوت میں کوئی ایک گولی اڑے اور کھانا تو ملے کہ نہ ملے گولی مل گئی اڑتے اڑتے اب سب مل کر کوشش کرے نا میں تو گیسٹ جو ہے مہمان ہے ان کو بھی ڈرا رہا ہوں اب سب مل کر کوشش کرے کہ یار آپ کیوں کرو گے دعوتوں میں دیکھیے انڈیویژلی سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے مطلب اگر آپ کو آپ کی پوزیشن ہے تو بات کرے نا بھئی یہ ہوگا ہم نہیں آئیں گے یہ بے پردگی ہوگی ہم نہیں آئیں گے یہ گانے بازی ہوں گے ہم نہیں آئیں گے میری فیملی نہیں آئے گی یعنی آپ اللہ اجز وجر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو لیں اٹیمپٹ ایکشن پھر دیکھیں ریزلٹ کیا ملتا ہے لڑنا نہیں ہے آپ اچھا اب یہ کہ جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا تھوڑا سا کریکٹر بھی دیکھتے ہیں کہ یار میری شادی میں تم کو بے پردگی یاد آئی ہے میری شادی میں تم کو گانے بازے یاد آئے تو آپ جب پہلے سے بچرے ہوئے ہوں گے یا آپ کا وہ ایک میننگ اسٹیج ہوگا تو انشاءاللہ شاء امید ہے کہ آپ کے ساتھ سپورٹ پیدا ہو جائے گی کہ ہاں یار یہ بچتا ہے اس نے بچنے کی کوشش شروع کی ہے لیکن جو بھی ہے آپ آئیے اور اپنی فیملی ممبرس کو اپنے ریلیٹوس کو اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش یار دیکھو یہ مت کرنا میں ایکسیوز کر لیتا ہوں تھوڑا سا پلیز ساتھ دیجیے ہمارا یار ہم کوشش کر رہے ہیں ماحول اور یہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی اب ساتھ دیں پلیز کوپریٹ وتھ اس تعاون کیجیے ہمارے ساتھ میں اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے آپ سے تعاون نہیں مانگ رہا ہوں اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی درستی کی ریتا ان مانگ رہے ہیں معاشرے سوسائٹی میں آپ کے رہتے ہیں آپ کے بچے رہتے ہیں آپ کی بچیاں رہتی ہیں. ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی گولی آپ کے بچے کو لگے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بچی کسی کی حوص کا شکار ہو جائے مجھے میرے بچے بھی پیار ہے یقین مانیے مجھے ہر مسلمان کا بچہ پیارا ہے محبت کرتا ہوں میرے آکا کی امت سے مگر جب یہ تباہیاں دیکھتا ہوں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو, کو مطلب اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں نہیں مطلب نہیں مزہ آتا اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں بھرے اس اور غفلت بھرے میں نہیں کہتا کہ ہر بات گناہ ہے لیکن بعض معاملات غفلت میں بھی آتے ہیں گناہ میں بھی آتے ہیں بے باکی میں بھی آتے ہیں فضولیات میں بھی آتے ہیں جو جیسا درجہ ویسے بچنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے آئیے مدی چلیں گے ناظرین اب میں آپ کو دوسری خبر کی طرف لے کے چلتا ہوں مجھے بتایا گیا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی مطلب کہ عمارت گری اور اس عمارت کے گرنے سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے آئیے پہلے اس عمارت کے گرنے کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کی خبر بھی آپ دیکھیے گا اور کچھ ہلاکتوں کے شاید مناظر بھی ہیں اور تصور یہ کیجیے گا کہ آپ بھی جس عمارت میں رہتے ہیں آبھی نیچے کھڑے رہتے ہیں کوئی عمارت گرے اس میں ہوں نیچے ہوں موت کسی وقت بھی کسی طرح بھی آ سکتی ہے آئیے عمارت گرنے کا عبرت ناک منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کا انتظار ہے دنیا. <تصفح> لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جلدی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دبصرہ کروں یا منظر ہی عبرت کے لیے کافی ہے عمارت گرنے کا منظر ایک بار پھر دکھا دیجئے پوچھ کا انتظار ہے دنیا کتنی ہلاکتیں ہوئی تھی ذرا یہ خبر بھی بتا دیجئے ہلاکتوں کی خبر ہے ساتھ ہلاکتیں ہوئی اس عمارت کے گرنے پر ساتھ ہلاکتوں کی خبر آئی ہے ہمارے پاس تو اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں پچھلے دنوں ایک بڑا عبرت والا واقعہ ہمیں ملا ایک نوجوان کی ہمارے پاس ویڈیو ہے اس میں یہ جو میں آپ کو وہ ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اس میں عبرت کا پہلو بھی ہے درس اور سبق کا پہلو بھی ہے اور ایک مدنی بہار بھی ہے جی یہ ملٹی پرپز ہے اس کو عبرت کے طور پر بھی دیکھیے تاکہ ہم احتیاط کریں اور ہم اپنے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا بھی سکیں مگر اس میں جو ایک انہوں نے ایک بعض مدنی بہار ٹائپ کی ایک مسترط والی جو ایک انہوں نے اپنے تاثر دیے ہیں آئیے میں آپ کو ان کی کیفیت بھی بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرستی دے سلامتی دے عافیت دے انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے ان کی مراد یہی ہوگی کہ یہ ہوگی میرا افسن ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر یا میری باتیں سن کر احتیاط کی جائے اور میرے حال سے عبرت لی جائے کہ وہ اس حال کو نہ پہنچے اور کس طرح وہ مزید نقصان سے بچے اس کا بیان بھی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا دکھائیے ہمارے اس نوجوان اسلامی بھائی کے تاثرات دل پیغم چھا گیا یا رسو خدا کیا بنے گا یار خدا یہ یا شادمان ہنڈا موڑ پہ جنت الفردوس مسجد ہے اس مسجد میں میں تعمیرات ہو رہی تھی تو اس میں پلمبر کا کام کر رہا تھا جب مسجد کی موٹر وغیرہ میں نے باہر نکالی ہیں تو مسجد کے ساتھ جو اوپر ٹنکیاں رکھی تھیں مسجد کے اوپر تو میں نے اس کے پائپ کو جو نا نکالنے کی کوشش کری تو وہ پائپ جو جیسے میں نے نکالا ہے کھڈا مار کے تو نیچے سے جو نا ایلبو تھی نا وہ پھنس گئی تھی تو بجلی کے تار برابر میں تھے میرے کو جو نا اس کی طرف دھیان نہیں گیا تو وہ پائپ جو تھا نا وہ سمجھ لو بجلی کے تاروں کے اوپر گر گیا تو اس نے میرے کو جو ہے پکڑ لیا بجلی نے جب مجھے پکڑا ہے تو پھر مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں پیچھے موڑ کر دیکھ یا چھٹا سکوں اپنے آپ کو بس میں نے یا گوس اعظم دستگیز پکارا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ بس یہ الفاظ سے میرے اس میں نے بولا یا رسول اللہ بس میری مدد فرما دیجئے اور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے میں اتنا کہنا تھا کہ بجلی کا جو تار تھا وہ اس میں کرنٹ آنا بند ہو گیا اور لوگوں نے بتایا کہ پی ایم ٹی قریب تھی وہاں بریکٹ لگا ہوا تھا وہ گر گیا بریکٹ گرا ہے تو سمجھ لو میرے کو جو ہے الحمد کرنٹ سے چھٹکارا ملا ہے اور میری جان بچ گئی ہے کوچ وغیرہ بلاسٹ ہوا ہے اور یہ سمجھ زخم جو ہے رگے وغیرہ سب کھلی ہوئی ہیں لوگ اٹھا کر یہاں پر لے کر آئے تو ڈاکٹر کہنے لگا اگر ایک منٹ آپ کو اور پکڑ لیتے تو سمجھ یہ آپ کی جان جا سکتی تھی میری یہی ہی جو بھی کام کریں تو دیکھ بھال کر کریں جب بھی کام کریں تو کوشش یہی کریں کہ احتیاط سے کام کریں یہ حادثہ جو ہوا ہے میرے سے بے احتیاط سے ہوا ہے میں نے ذرا سی توجہ نہیں دی کہ برابر میں تارے بجلی کے اگر میں ذرا سا خیال کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ میں اس حادثے سے بچ جاتا ہائے ہائے پلمبری کا کام کرتے تھے یہ پلمبر تھے جو انہوں نے بتایا یا اس طرح کا ان کا شعبہ ہوگا پروفیشن ہوگا اور مجھے جو اس میں ایک اور جو اس شعبے سے متعلق ہے چاہے وہ الیکٹریشین ہیں پلمبر ہیں یا مستری کا آپ کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کی لائن میں گھر میں بعضوں کا اس طرح کام ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایک ایسی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے بچ گئی اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو تندرستی دے ان کے زخموں کو اللہ تعالی جلد جلد درست فرما دے انہیں پہلے سے اچھا کر دے اللہ کرے کہ یہ دعوت اسلامی کے مبلک بن کر مدنی کام کریں اور, اور مزید آگے بڑھیں تو بے احتیاطی جو ہم سے ہوتی ہے نا اس کے بعد آتی ہے نقصان ہوتا ہے جیسے خود انہوں نے کہا کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے آج کل ٹھنڈیوں کا موسم ہے گیزر چلتے ہیں چولہے آگ جلائی جاتی ہیں اور ہیٹر وغیرہ چلائے جاتے ہیں اس کی گیس سے بھی اور اس آگ سے بھی بعضوں کا لوگ جلس جاتے ہیں سلینڈر سے لوگ جلس جاتے ہیں ایسے ایک جلسے ہوئے شخص کے بھی ایک ہمارے پاس تاثرات ہیں وہ بھی ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کاش ہم سمجھیں اور عبرت لیں ذرا ان کے تاثرات بھی دکھا دیجیے لاہور میں گیس سلینڈر لیک ہونے سے آتش زدگی تین افراد جلس کر زخمی میرا نام محمد احمد ہے اور میں سلینڈر پر چولہے پہ آگ جلانے لگا تھا اور پتیلی کے اوپر جب آگ لگائی تو میرے پاجامے کو ریشمی پائجامہ تھا اس کو آگ لگ گئی ہے آپ میرے لئے خصوصی دباؤ فرمائیں اگر آپ کے پاس چولہا ہے اگر گھر میں کوئی گیس لیکیج ہے پہلے اس کو آپ چیک کریں پھر اس کو استعمال کریں ورنہ ایسا قدم نہ اٹھائے کہ میری طرح پریشانی ہو احتیاط کیجئے گیس یہ تھوڑا سا مینٹیننس پر آپ کی توجہ میں دلاؤں گا عموماً گھروں میں لاپرواہی والا جو مزاج ہوتا ہے مینٹیننس رکھے دیکھیں گیزر یہ بعض بازو بند ہو جاتا ہے اور اگر خرابی ہوتی ہے نا گیزر کی تو گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اور جب آپ دوبارہ گیزر چلانے جائیں اور گیس اللہ نگر لیک ہو رہی تھی تو پھنس سکتے ہیں یا پھر جب چولہا جلاتے ہیں یا کوئی ماچیز جلاتے ہیں لائٹر جلاتے ہیں ساتھ جنریٹر رکھا ہوا ہوتا ہے اور عموماً بعضوں کا جنریٹر گیس والا ہو تو ابھی گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے یا پھر اس کا ڈھکن لوز ہو تو عموماً پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے یا پیٹرول بکھرا ہوا ہوتا ہے یا پیٹرول کے کوئی برتن یا گیلن وغیرہ وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو, ہو آگ پکر سکتے ہے وہ آگ پکڑ سکتا ہے اور آپ جھلس کر مر بھی سکتے ہیں اور زخمی بھی ہو سکتے ہیں نقصان پہنچ سکتا ہے گھر میں آگ لگ سکتی ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ نے وہ ہیٹر چلایا ہوا ہے اب اس طرح کا مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے جو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے کریں لہذا جب بھی سوئیں کلیمہ وغیرہ پڑھ کر سوئیں توبہ استغفار کر کے سوئیں کہتے نہ کہ وہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے نہ جانے کون سی ایسی آفت پریشانی آگ کا واقعہ کرن کا واقعہ ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو جائے ابھی پچھلے دنوں ٹرین کا ایک حادثے کا مجھے پتا چلا ہند میں کوئی ٹرین میں آگ لگ گئی بڑا عبرت والا وہ منظر تھا اور میں تو تمام مسلمانوں سے ہمدردی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو زخم ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے وہ تمام مسلمانوں کو خیر و آفیت و بھلائیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وہ ٹرین کے جلنے کا بھی ذرا منظر دکھا دیجئے تاکہ جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تین لاکھ ٹرینوں میں دنیا بھر میں ٹرینوں میں سفر ہو رہا ہوتا ہے تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے بھی توبہ استغفار کیجئے ٹرین میں بعض ہو بڑا ہلکا گلے کا موسم ہوتا ہے ماحول بنا ہوتا ہے ڈول تماشے بج رہے ہوتے ہیں واک وین کے اوپر گانے سنے جا ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ تباہیاں ہو ہوتی ہیں بے پردگی ہو ہے میں عورتوں کی بے پردگی تو المان حفیظ ان کو اللہ پردہ نصیب کر دے اور بہت عجیب و غریب حال ہوتا ہے ٹرین کے اندر بھی جو بھی ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں میری بات بہت خوبی جانتے ہیں جو بسوں میں سفر کرتے ہیں میری بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن جو ہماری ہے چاہے وہ جہاز کا حادثہ ہو ٹرین کا حادثہ ہو یا بس کا حادثہ ہو یا جو حادثہ ہو عموماً حادثوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا بہت تکلیف کیونکہ جب آتی ہے نا تو بڑا گھبرا جاتا ہے سامان بچاتا ہے خود کو بچاتا ہے کودتا اس میں جائیں چلی جاتی ہے اب پتا نہیں یہ تو وہ کر سکا نہیں کر سکا استغفار کر سکا نہیں کر سکا کس کیفیت پہ تھا کس حال میں تھا ڈونٹ وی ڈونٹ ہم نہیں جانتے کس حال میں تھا لیکن بہت وقت آئے گا آ جائے گی آپ وقت تیار رہیے ٹرین کا واقعہ دکھائیے انڈیا میں ٹرین میں آتش زدگی تیئیس افراد ہلاک متعدد زخمی شراجی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں کی جا ہے تماشا نہیں ہے دل ہی نے چھوڑا کس را ندارا اسی سے سکندر جاتے ہیں کوئی کود کر مرتا ہوگا تو کوئی جل کر مرتا ہوگا زخمی ہو جاتا ہوگا جلس جاتا ہوگا عبرت عبرت جا میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے فو تبیرو یا اول ابسار عبرت حاصل کرو اے نکھاؤ والو اے نظر والو عقل والو عبرت حاصل کرو عبرت لیجیے یہ مت سوچئے کہ ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ ہو گیا ہو گیا پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے بہت سارے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے جو پچھلا واقعہ ہو چکا نا وہ عقلوں کے لیے عبرت بنتا ہے عبرت لینے والوں کے لیے درس لینے والوں کے لیے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے نمازی بنتے رہیے توبہ و استغفار کرتے رہیے تسبیح وغیرہ اپنی زبان میں جاری رکھیے ذکر و درود ہر گھری وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو آج الحمد پاکستان میں بھی غروب آفتاب ہونے والا ہے تو دنیا بھر میں ہر ماں کی پہلی پیر کو دعوت اسلامی کے میں قفل مدینہ منایا جاتا ہے یہ بھی ایک سمجھیے کہ اپنے اندر اصلاح اور نیکی اور تقوا پیدا کرنے کی ایک صورت ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کو فضولیات و گناہوں بھری گفتگو سے بچائیں اور بالخصوص آج غروب آفتاب سے لے کر اگلے غروب آفتاب تک ایک چھبیس گھنٹوں کا ہدف لے لیجئے کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچاؤں گا گناہ بری گفتگو سے بچاؤں گا اشارے سے یا لکھ کر اگر بات کر سکا تو کروں گا ہاں نکی کی دعوت دینا اچھی باتیں کرنا یہ کفل مدینہ کے منافی نہیں ہیں اور سلام کا جواب دینا چھینک پر الحمد للہ کہنا الحمد للہ کا جواب دینا جو بھی واجبہ سنت وغیرہ سلام و علی کو مسلام وغیرہ جو بھی ترکیبیں ہیں اگر کوئی پوچھے کون تو جواب دینا اپنا نام بتانا کہ میرا نام یہ ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو امیر سند بیان کرتے ہیں تو ان کو تو دیفنیٹلی اپنی اس میں ڈسکشن میں لینا گفتگو میں لینا ہوتا ہے لیکن ایک ذہن بننا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو سے بچانا ہے اور گناہ بری گفتگو سے بچانا ہے ان شاء اللہ اس طرح بھی ذہن بنے گا اور جب آپ سفر کریں گے کہیں بھی اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ باتیں یاد آئے گی پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ یہ پریکٹس کے لیے اس طرح یوم کفل مدینہ دیا جاتا ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے ہمیں بعض مواقع فرہم کیے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بدلیں تبدیلی ہمارے اندر اور سفر میں نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذہن بنے ہمیں آپ کی فیڈ بیک بھی چاہیے آپ کے تاثرات بھی چاہیے ای کے ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آپ یقینا ہمیں میل کریں آپ مجھے ایس ایم ایس کیجئے مدنی چینل کو اگر آپ کے پاس دنیا میں کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی عبرتناک ویڈیو آتی ہے پلیز اس ای میل ایڈریس پر لکھ لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ خبر آپ کی وہ ویڈیو ہمارے اگلے سلسلے کا حصہ بن جائے ممکن ہے تو ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ اپنے تاثرات بھی دیں گے اپنی تجاویز دیں گے اس سلسلے میں مزید کیا ہم پلس کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں آپ کے اس معاملے میں کیا تاثرات آپ نے یہ سلسلہ دے کر کیا نیتیں کی ہیں آپ نے اس سے کیا مطلب کہ کی عبرت حاصل کی پلیز ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجئے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ہے اور ہمارے اسلام بھائیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور آپ کی اس میں دلچسپی کا ایک مظاہرہ بھی ہے ای کے اس پر آپ اپنے تاثرات اپنے جذبات ایس ایم ایس کا بھی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اس پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ اپنے تاثرات اور جذبات ہم تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دنیا میں کہیں بھی عبرت ناک خبر یا عبرت ناک ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے یقینا ہمیں میل کیجئے ہمیں اس کا انتظار رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا روزانہ رات مدنی مذاکرہ ہے رات آڑ بجے تلاوت سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے آپ مدنی مذاکرہ ہرگز مسمت کیجیے گا مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے اس میں اپنے سوالات کیجئے اس کے جوابات دیجئے۔ اور ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ میلاد مبارک کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی